وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صلى الله عليه وسلم أما بعد فقال الله تبارك وتعالى فِي الْقُرْآنِ الْمَجِيدِ وَالْفُرْقَانِ الحميد اعوذ بلّہ سبی العلیم من شی طرزیم من حمزی و نفسی ہی و نفسی وزقربا کا فی نفسی کا تذر ان ویفاتن و من القول ول آصال ولا من الغافلین قرآن مجید فرقان حمید اللہ رب العالمین کی نادل شدہ آخری سچی آسمانی کتاب ہے اس کے بعد کوئی صحیفہ کوئی کتاب الہ العالمین نے نادل نہیں فرمائی نہ ہی کل قیامت تک اللہ تعالیٰ کچھ اور نادل کرے گا وہی کا سلسلہ منقطع ہو چکا دین مکمل ہو چکا اللہ تعالیٰ نے اس کا اعلان فرما دیا ہے الوم اکمل نعمت کے میں نے تمہارے لیے نعمت کو پورا کر دیا ہے دین مکمل ہو گیا ہے اور اسلام کو بطور طرز زندگی میں نے تمہارے لیے پسند کیا ہے تو اب اس کتاب اللہ قرآن مجید فرقان حمید کے کچھ مطالبات ہیں ہم سے کچھ آداب ہیں جو اللہ رب العالمین نے اس کے متعین و مقرر فرمائے ہیں کچھ اصول و ضوابط ہیں جن کو ملحوظ رکھنا اور مد نظر رکھنا لازمی اور ضروری ہے کچھ حقوق ہیں اس کے جن کی ادائیگی ہم پر فرض اور لازم ہے اس کا سب سے پہلا حق وہ یہ ہے کہ اس کو پڑھا جائے اس کی تلاوت کی جائے تو تلاوت کیسے کرنی ہے کس انداز میں کرنی ہے یہ سارا بھی طریقہ کار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا اور سمجھایا ہے تلاوت کرنے میں سب سے پہلے بہتر ہے کہ انسان با وضو ہو با وضو ہو کر اس کی تلاوت کرے اور اگر اس نے مسحق کو چھونا ہے پکڑنا ہے قرآن مجید ہاتھ پہ اٹھانا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ پاک صاف ہو کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لائل قرآن اللہ طاہ پاک آدمی کے علاوہ کوئی اور قرآن کو نہ چھوئے مصحف کو ہاتھ نہ لگائے زبانی پڑھنا ہے تو زبانی بغیر وضو کے بھی پڑھا جا سکتا ہے حالت جنابت میں بھی پڑھا جا سکتا ہے حایدہ عورت بھی قرآن مجید کی تلاوت کر سکتی ہے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان فرمایا ہے کہ یدکن اللہ علا قل احیانہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر حال میں اللہ تعالی کا ذکر کرتے تھے پھر صحیح بخاری کے اندر ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ والی حدیث بھی موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر اپنی خالہ بیمونہ کے گھار میں نے رات گزاری میری خالہ بیمونہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تقیئے کے لمبائی کے جانب دونوں سر رکھ کے سو گئے میں تقیئے کے چوڑائی والے جانب سر رکھ کے سو گیا تقریبا آدھی رات تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا جب تک اللہ نے چاہا آپ سوئے رہے بیدار ہوئے تو آپ اپنے ہاتھ کے ساتھ نیند کے اثرات کو ساف کر رہے تھے اور سورہ آل عمران کی آپ نے دس آیات تلاورت کی اس کے بعد لٹکا ہوا تھا مشکیزہ اس کے پاس کھڑے ہو کر آپ نے وضو فرمایا اور پھر آپ نے قیام اللیل کا آغاز کیا ساری لمبی حدیث انہوں نے ذکر کی ہے تو اسے بھی پتا چلتا ہے کہ نیند سے بیدار ہوئے ہیں وضو نہیں کیا قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو بغیر وضو کی یہ زبانی قرآن مجید کی تلاوت کرنا قرآن مجید کو پڑھنا جائز اور ضرورت ہے اسی طرح سیدہ آیشا رضی اللہ تعالی علہ کی روایت موجود ہے کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مسجد سے مجھے چٹائی پکڑا تو کہنے لگتی ہیں کہ انی ہا میں حیض ہوں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے لئی سطفی یدی کہ تیرا حیض تیرے ہاتھ کے اندر نہیں ہے تو ہاتھ پاک صاف ہیں مو پاک صاف ہے قرآن مجید کی وہ تلاوت کر سکتی ہے بہرحال مختصر صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرما دیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علا احیانی ہی ہر حال میں اللہ رب العالمین کا ذکر کیا کرتے تھے حالت جنابت میں یا بے وضو ہونے کی حالت میں اللہ کا ذکر کرنے اور قرآن مجید کی تلاوت کرنے سے ممانت والی کوئی بھی روایت پایا ثبوت کو نہیں پہنچتی ہے تو بہرحال یہ ایک ادب ہے کہ قرآن مجید کو پاکیزہ آدمی طاہر آدمی ہی چھوئے ہاتھ لگائے اور کوئی اس کو ہاتھ نہ لگائے تو بغیر بدھو کے زبانی قرآن مجید پڑھا جا سکتا ہے اس میں کوئی مداخہ اور حرج نہیں ہے پڑھنے کے لیے اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے کہ جب تم قرآن کو پڑھنے لگو فست اللہ, تو اللہ تعالی سے پناہ طلب کر لو اللہ رب العالمین کی پناہ میں آ جاؤ من الشیطان الرجیم شیطان مردود سے سورہ نحل کی آیت نمبر اٹھانوے ہے کہ قرآن حکم دے دیے اللہ تعالیٰ نے استعادہ کرنے کا کہ شیطان مردود سے استعادہ کرنا ہے پناہ مانگنی ہے کیسے مانگنی ہے وہ طریقہ کار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے الفاظ اس کے متعین کر دیے ہیں الفاظ سکھا دیے ہیں کہ یہ کلمات ہیں ام المؤمنین سیدہ آئسہ رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ روایت سنن اربا کے اندر موجود ہے ابو دعود بن ماجاتر مدین سائی میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی تلاوت سے قبل پڑتے اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزی ہی و نفخی ہی و نفسی تو یہ کلمات ہیں یہ الفاظ ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت سے قبل ادا کیا کرتے تھے پناہ کرتے تھے جن کے ذریعے تعوض کیا کرتے تھے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرتے پناہ مانگتے شیطان رجیم کے نفاسات ہمازات سے اس کی جھاڑ پھونک سے اور اس کے شیر بغیرہ سے تو عموماً لوگ قرآن مجید کی تلاوت سے قبل اعدب باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے ہیں تو اعود باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا قرآن مجید کی تلاوت سے قبل خواب و تلاوت نماز کے دوران ہو یا نماز سے باہر ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں اعوذ باللہ من الشیطان رجیم کے کلمات یہ الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے ہیں غصے کے وقت سی بخاری باب ما یقول اذا غدیبہ کتاب العدب کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ایک آدمی کو وہ لڑ جھگڑ رہا تھا غصہ اس کا بڑا آیا ہوا تھا آپ نے فرمایا مجھے ایک کلمہ معلوم ہے اگر یہ کلمہ لے تو اس کا غصہ کافور ہو جائے گا چلا جائے گا وہ کلمہ کیا ہے فرمایا کلمہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ بھی استعادہ کا طریقہ ہے بنا مانگنے کا طریقہ اور انداز ہے شیطان مردود سے لیکن اس کا موقع کیا ہے کہ غصے کے وقت پڑی جائے یا دیگر مواقع پر یہ پڑنا ثابت ہے قرآن کی تلاوت سے قبل اس کو پڑھنا ثابت نہیں استعاد کے اور بھی کئی الفاظ ہیں مثلا صحیح مسلم کے اندر, حدیث آتی ہے. نبی دعوت کے اندر بھی ذرا قدرے مختلف الفاظ کے ساتھ اور جامع ترمدی کے اندر بھی آئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی مسجد میں داخل ہونے کی اعودب اللہ عظیم وبی وجہ کریم و, و من الشیطان الرجیم بسم اللہ والحمد الحمد على رسول رسما باہر نکلنے لگے پھر یہی کل مات پڑے لیکن آخر نے کہے اللہ کا من فضل لک. تو یہ بھی استعادی ہے اوز بلّہ العظیم و بی وجہ ال کریم و سلطان اہل قدیم من شعیۃ ہے استعادہ پناہ مانگی اللہ تعالیٰ کی شیطان مردود سے مانگی ہے لیکن یہ مخصوص وقت کا استعادہ ہے مسجد میں داخل ہوتے ہوئے قرآن پڑھ کی تلاوت کرنے سے قبل ان الفاظ کے ساتھ استعادہ کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں بیت الخلاء میں داخل ہوتے ہوئے بھی بندہ استعادہ کرتا ہے اعوذ کا من والخبائث خبیث جننوں اور خبیث جننیوں سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرتا ہے بیت الخلاء میں داخل ہوتے ہوئے یہ بھی استعادی کا طریقہ ہے کلمات ہیں الفاظ ہیں لیکن قرآن مجید کی تلاوت سے قبل نہیں یہ اس کا ایک خاص موقع ہے جس موقع پر یہ پڑھے جائیں گے تو قرآن مجید کے تلاوت سے قبل بھی وہ الفاظ اختیار کیے جائیں وہ پڑھے جائیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے ہیں آپ نے جنے پڑھنے کا حکم دیا ہے اور جو طریقہ کار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے وہی سب سے اولہ افضل اور بہتر ہے خیر الہدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پھر استعادہ کرنے کے بعد قرآن مجید کی کلاوت کرنی ہے پوچھا کسی نے سیدنا ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیراعت کیسے تھی کیسے پڑا کرتے تھے تو فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید ٹھہر ٹھہر کے پڑھا کرتے تھے ایک آیت پڑھتے اس کے بعد رک جاتے پھر اگلی آیت پڑھتے پھر اس کے بعد رکتے پھر اگلی آیت پڑھتے اور بطور مثال سورہ فاتحہ انہوں نے پڑھ کے سنائی ہے جامع تردنی کتاب القراءات راعت باب نفی فاتح کتاب حدیث نمبر دو نو سو ستائیس میں فرماتی ہمیں سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقطعو قراءاتاہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قراءات کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے پڑھتے تھے یعنی آیات پر وقف کیا کرتے تھے یقولو کہتے الحمدللہ رب العالمین سم یاقیفو الحمدللہ رب العالمین پڑھتے رک جاتے الرحمن الرحیم سم یاقیفو الرحمن الرحیم پڑھتے رک جاتے وکانا اقرا ملی کی یوم دین اور ملی کی یوم دین پڑھا کرتے تھے ہماری کراط میں مالی کی یوم دین کے الفاظ ہیں فرماتی ہے کہ ملی کی یوم دین بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا ہے تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کراط کا انداز اور طریقہ کار بتا رہی ہیں ام سلمہ اور رضی اللہ تعالی علیہ تو اصول اور طریقہ کار یہی ہے سنت نبوی یہی ہے اس حسنہ یہی ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت کی جائے ہر ہر آیت پر وقف کیا جائے ایک ہی سانس میں دو دو تین, تین چار چار پانچ پانچ ایتے پڑھنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت ہے سنت کے خلاف ہے ہمارے ہاں تو محافل حسن قراءت کی لگتی ہیں جمتی ہیں جو کاری جتنا لمبا سانس کھینچ کے جتنی زیادہ ایتے ایک ہی سانس میں پڑتا ہے لوگ اچھل اچھل کے اس کو داد دیتے ہیں اور سبحان اللہ کے نعرے لگاتے ہیں تو یعنی جتنی مخالفت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوتی ہے اتنا زیادہ یہ لوگ خوش ہوتے ہیں ان پر شیطان غالب آیا ہوتا ہے اور بات کوئی نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اس حسنہ یہی ہے کہ یو آیا تن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آیتوں کو نکھیر نکھیر کے, ایک ایک کر کے پڑا کرتے اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیراعت کی کے بارے میں پوچھا گیا سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یَمُدُّهَا مَدَّن قَانَ قِرَاءَتُهُ مَدَّن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الفاظ کو لنبا کھینچ کھینچ کے پڑا کرتے تھے آپ کی قراءت بڑی لمبی لمبی تھی الفاظ کو کھینچ کے پڑا کرتے تھے سی بخاری کتاب فضائل القرآن باب مد القراء حدیث نمبر پانچ ہزار 45 حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ قول موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرات کانا یمد مدن لمبی خطادہ پوچھتے ہیں کہ میں نے پوچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کے بارے میں کہتے ہیں یا یمد مدن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لمبا کھینچ کھینچ کر پڑا کرتے ہیں اسی طرح یہی ہے اس سے اگلی حدیث میں ذرا تفصیل بیان کی ہے انہوں نے کہتے ہیں کانت مدن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لمبے کھینچ کھینچ کے الفاظ کو پڑھنا تھی سما کار بسم اللہ الرحمن الرحیم پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت انسر اللہ تعالیٰ نے پڑھی اور سنائی یہ مدو بھی بسم اللہ کہتے ہیں کہ بسم اللہ کو نے لمبا کیا بسم اللہ لفظ اللہ کو لمبا کھینچا یہ مدعو بی الرحمن لفظ الرحمان کو بھی لمبا کھینچا یہ مدو بی الرحیم لفظ الرحیم کو بھی لمبا کھینچا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ انداز تھا یہ طریقہ کار تھا کہ آپ قرآن مجید فرقان حمید کے الفاظ کو کھینچ کے پڑا کرتے تھے تیزی کے ساتھ سپیڈ کے ساتھ جس طرح رمضانی حافظ وہ مسلح سنانے کے لیے ترابیوں میں قرآن ختم کرنے کے لیے سپیڈ لگاتے ہیں یہ کام نہیں کرتے تھے بلکہ اطمینان تسلی کے ساتھ قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کیا کرتے ہر ہر آیت پر وقف کرتے ہر ہر آیت پر رکا کرتے تھے یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن مجید فرقان حمید پڑھنے کا, انداز اور کا. پھر قرآن مجید فرقان حمید ذکر اللہ ہے اللہ رب العالمین کا ذکر ہے اللہ تعالی نے ذکر کرنے کا ایک اصول قاعدہ اور قانون قرآنِ مجید فرقان حمید کے اندر بیان کیا ہے فرمایا ود قربا کا فی نفس کا تجربہ صبح و شام ذکر کر لیکن فی نفسی کا دل کے اندر خیفا اللہ سے درستے ہوئے دون الجہ ہری مل القول اونچی آواز نکالے بغیر یہ انداز ہے تو قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت بآواز با بلند کرنا یہ ثابت ہے قرآن مجیر بھی ذکر ہے لیکن قرآن مجیر کی تلاوت باعواد بلاند کرنا بھی ثابت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے گزرے وہ بڑی دھیمی انداز میں قرآن پڑھ رہے تھے پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے گزرے وہ بہت زیادہ انچی انچی آواز سے قرآن مجیر فرقان حمیر کی تلاوت کر رہے تھے صبح ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو طلب کیا اور بلایا کہ ہاں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ آپ اونچی آواز سے قرآن پڑھ رہے تھے اس کی کیا وجہ ہے کیا سبب ہے کہتے ہیں کہ میں زیادہ بلند آواز سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں زیادہ اونچی آواز سے اس لئے پڑھ رہا تھا کہ اوقد المسنان و اطرد الشیطان کہ میں سونے والوں کو بیدار کروں سونے والے میری کرار کی آواز سن کے بیدار ہو جائے اور شیتان بھاگ جائے اب بکرا تختی کا میں تیرے پاس سے گزرا تو پڑ رہا تھا بڑی ہلکی تیری آواز تھی کہتے ہیں انی من میں اللہ کے ساتھ مناجات کر رہا تھا اللہ کو میں اپنی آواز سنا رہا تھا آپ نے فرمایا ارفع قلیلا تھوڑی سی آواز اونچی کر لے تو یہ حدیث جامع ترمزی کتاب و صلات باب ماجہ اکسی قرآت اللیل حدیث نمبر چار اور میں موجود ہے اسی طرح سور نبی دعوت کتاب و صلات فی رفع سوٹی بالقرآت فی صلات اللیل حدیث نمبر ایک ہزار میں یہ حدیث موجود ہے تو یعنی قرآن مجید فرقان عمید ذکر ہے اللہ تعالیٰ کا ذکر کے بارے میں عمومی قاعدہ اور اصول یہی ہے کہ وہ سرن کیا جائے گا لیکن جو جو اذکار با بلند کرنا جس جس موقع پر بآواد بلند اذکار کرنا ثابت ہے وہ ذکر اس موقع پر اونچی آواز سے کیا جا سکتا ہے تو قرآن مجید فرقان حمید بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے تو اس کو بآواد بلند پڑنا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے لیکن یہ بھی پتہ چل گیا ساتھ کا ساتھ کہ باآواد بلند تو پڑنا ہے لیکن بہت زیادہ اونچی آواز سے نہیں پڑھنا اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خود حکم دیا ہے طریقہ کار سکھایا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑی بلند آواز سے تلاوت کیا کرتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انداز کو اپنایا ہوا تھا تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لا تجھر بسالاتکا ولا تخافت بہا وب تغ بین کا سبیلا سور اخرا کی آئت نمبر 110 کہ اپنی آواز کو نماز کے دوران بہت زیادہ اونچا بھی نہ کیجیے والا تو خافت بھی بہت زیادہ پست بھی نہ کیجیے وب تغی بین اظالی کا سبیلا درمیانہ راستہ درمیانی روش کو اختیار کیجیے تو یعنی بہت زیادہ اونچی آواز یہ بھی درست نہیں اور انتہائی پست آواز یہ بھی درست نہیں درمیانہ راستہ اتنی آواز کم نہ ہو کہ مختلف تک نہ جائے اور اتنی اچھی بھی نہ ہو کہ محلے کی مسجد میں جماعت ہو رہی ہو اور اوپر والے بڑے اسپیکر کھلے ہو اور پورے محلے کو تنگ کیا ہوا ہو کیا ہے جی جماعت ہو رہی ہے یہ بھی نہ ہو بہت بیندالی کا سبیلا درمیانہ راستہ اختیار کیا جائے جتنی ضرورت ہے آواز کی اتنی کو کھولی جائے وہاں تک پہنچائی جائے خواہ زیادہ دور تک پھیلانے کی حاجت اور ضرورت نہیں ہے یہ ہے قرآن مجید کا حق کہ اس کو پڑھا جائے اس کی تلاوت کی جائے اور تلاوت کس انداز میں کرنی ہے وہ یہ طریقہ کار تھا اگلا حق ہے قرآن مجید فرقان اللہ قرآن ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے بڑا آسان کر دیا ہے ہے کوئی سمجھنے والا نیت ہو کسی کی سمجھنے کی تو آئے اور سمجھے بڑا ہی آسان ہے رہایت ہی آسان ہے لوگ تو کہتے ہیں کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے اتنے علوم بندہ پہلے پڑھے پھر جا کے قرآن کی سمجھ آئے گی اللہ کہتے ہیں کہ کوئی ضروری نہیں صرف نیت کر لو کہ میں نے قرآن کو سمجھنا بڑا آسان ہے بڑا آسان ہے بڑی جلدی سمجھ آئے گا اور ایسا سمجھ آئے گا کہ پھر جو باطل پرست ہیں کبھی دھوکا نہیں دے سکیں گے سمجھنے کی نیت کر لے بندہ کوئی ہو سمجھنے والا بڑا ہی آسان ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوال اللہ علیہ وجمعین کو قرآن مجید پڑھاتے اور سکھاتے اس کے معنی مفہوم اور سارا کچھ ان کو سکھاتے دس دس آئتیں کر کے روزانہ ان کو سبق دیا کرتے تو یہ طریقہ کار ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور پھر اس کا تیسرا حق یہ ہے کہ اگر اس کو سمجھا ہے تو سمجھ کے پھر اس کو آگے بھی پہنچایا جائے اپنے تک کی نہ رکھا جائے بلے بونی والا رسول اللہ صلی اللہ صلح فرماتے ہیں کہ ایک آئر مجھ سے پاؤ اور سیکھو سنو اس کو آگے پہنچا دو تو اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید کے جملہ حقوق ادا کرنے کی توفیق دے و توفیقی اللہ بلّہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کمبل کا آپ کی کمبلی کا ذکر تو کیا اللہ نے یا ایوہل مدثر یا ایوہ کہہ کر اے کمبل کو چادر کو والے لیکن رنگ کا ذکر اللہ تعالیٰ نے نہیں کیا کہ کالا تھا یا نیلا پیلا تھا تو ہاں احادیث کے اندر یہ بات موجود ہے ملتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کالی چادر اپنے پاس رکھا کرتے تھے کندھے پر کالی پگڑی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باندھی ہے یہ باتیں تو ثابت ہیں لیکن جب یہ آیت نازل ہوئی اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس رنگ کی چادر اڑی تھی اس کے بارے میں کتاب و سنت میں مجھے تو آج تک کہیں سے کوئی واد ناس نہیں ملی سوال کیے ہیں دو ایک تو یہ کہ اس حدیث میں حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ چتائی پکڑاؤ چتائی پکڑانے کے الفاظ ہیں وصف پکڑانے کے مصف تھمانے کے الفاظ نہیں ہیں سنن نسائی کتاب التہارہ باب استخدام الحائد حدیث نمبر دو سو اکتر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ناویلین الخمرات من المسجد مجھے مسجد سے چتائی پکڑاؤ تو کہتی ہیں انی حائدن میں حائدہ ہوں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لئی ست حدی کے, فی جدی کے کہ تیرا حیض تیرے ہاتھ میں نہیں ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ جو حائضہ ہے اس کے ہاتھ پاک ہیں حیض کا اثر اس کے ہاتھوں میں نہیں ہے تو اسی طرح اس کے منہ کے اندر زبان کے اندر اس کے پاؤں میں باقی جسم کے اعضاء میں بھی اثر نہیں ہے تو یہ بات یہاں پہ ختم ہو گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ تیرا حید تیرے ہاتھوں میں نہیں ہے دوسری رہی یہ بات کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ لا مسول قرآن اللہ طاہر کہ قرآن مجید کو طاہر آدمی ہی پاک آدمی ہی چھوئے تو طاہر سے مراد ہے با وزو با وزو آدمی وہی قرآن مجید فرقان حمید کو ہاتھ لگائے گا اس کو چھوئے گا اور اس کو پکڑے گا کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کو تہارت قرار دیا ہے تو لا مسل قرآنہ اللہ طاہ یہ حدیث صحیح سند کے ساتھ ثابت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجود ہے فرمان ہے آپ کا تو اس سے یہی بات سمجھ ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید کو پاکیزہ حالت میں چھوا جائے پاکیزہ حالت میں وضو کی حالت میں قرآن مجید فرقان حمید کو پکڑا جائے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں لکھا ہے وہ ان کن تم تم حالت جنابت میں ہو تو پاک ہو جاؤ کیا مانا غسل کر لو معلوم ہوتا ہے کہ جنبی آدمی وہ طاہر نہیں فائدہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے فائدہ طہارتنا فاطوهن من حيث امراكم الله کہ فائدہ اور سے دور رہو حتا کہ وہ پاک ہو جائے تو جب پاک ہو جائے تو اس کے بعد جہاں سے اللہ نے تم کو حکم دیا ہے وہاں سے ان کے پاس جاؤ تو یہ بھی اس بات پر دلالت کر رہی ہے کہ ائدہ عورت جو ہے وہ طاہر نہیں ہوتی ٹھیک ہے تو ان دونوں حدیثوں کو سامنے رکھیں تو سمجھ آ جاتی ہے کہ ہائدہ اور جمبی ہائیدہ اور جمبی یہ دونوں طاہر نہیں نبی علیہ السلام کا یہ فرمانا کہ حید تیرے ہاتھ میں نہیں اس سے حادہ کا طاہر ہونا لازم نہیں آتا اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بھی ہے کہ مومن نجس نہیں ہوتا تو اس سے جنبی کا طاہر ہونا لازم نہیں آتا کیونکہ جنبی سے نجاست کی نفی اور حایدہ کے ہاتھ میں حید ہونے کی نفی جنبی سے نجاست کی نفی حدا کے ہاتھ میں حیض ہونے کی نفی سے جمبی اور حائدہ کا طاہر ہونا لازم نہیں آتا اگر طاہر ہونا لازم آتا ہو تو اللہ تعالی نے اتہار و تطہیر کا حکم کیوں دیتے لہذا بات وعدے یہی ہے کہ حاضہ جنبی قرآن مجید کو نہ چھوئیں نہ پکڑے تلاوت کر سکتے ہیں پڑھ سکتے ہیں وہ ثابت ہے متعدد اس کے دلائل ہیں کیا دیکھ میں نے ذکر بھی کیے ہیں امید ہے کہ ان ساری باتوں کی آپ کو سمجھ آئے قرآن مجید کو پڑھنا یہ تو ثابت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیکن جھوم جھوم کے پڑھنا یہ جھومنا شیطان کا کام ہے جھومنا کام ہے شیطان کا مسلمان کا نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جھومنے والی کو شیطان قرار دیا ہے جامع ترپدی کے اندر حدیث موجود ہے متعدد بار آپ کو سنائی ہے پھر سیدہ آئے رضی اللہ تعالی عنہ کی روی سول کے اندر موجود ہے غالباً کہ ایک بچی کو دیکھا وہ اپنا سر کبھی دائیں جانب مارہ تھی کبھی بائیں جانب یمیر ہو رہا سا ہومنا یسرا اس کو دیکھ کے فرماتی آہ شیطان اوہ یہ تو شیطان ہے تو جھومنا شیطان کا کام ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ جو ایسا کرے جھومے اس کو شیطان کہہ دو جھومنے والے کو شیطان کہنا یہ رسول اللہ صلی اللہ وسلم کی سنت ہے